الحمد الله الرحمن الرحيم والصلاه على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تنيت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم ذوق شوق سے محبت سے دلشی پڑ اللہ علیہ دینا محمد مالا عل دینا محمد مبارک وسلم اللہ محمد مالا دینا محمد وبارک وسلم اللہ علیٰ دینا محمد محمد وبارک وسلم میرے بس میں کہاں اللہ اللہ کوئی اہل دل ہو کہ پھنسا محبت میں اسے سنا کروں وہ مجھے سنا کے میر جمع ہیں احباب کچھ درد دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے <صح> یہ علم کرام اور طلباء عزیز کی مجلس ہوتی ہے پہلے پندرہ دن کی مجلس ہم اٹینڈ کرتے تھے جب شہر کے اندر ہوتے تھے پھر یہ کم ہو کے چھ دن کی مجلس رہ گئی اب کم ہو کے تین دن کی ہوگی یہ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ایک وجہ مجھے بھی نظر آتی ہے کہ انسان کی بے تلبی کی وجہ سے اس کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے تو طلب میں کمی کی وجہ سے بندے کو نا بہت سی جگہ معلوم کر دیا جاتا ہے ایک عالم دین ایک جگہ کام کرتا ہے لوگ اس کی بات نہیں سنتے تو اللہ تعالی اس کو کسی اور شہر اور کسی اور علاقے میں لے جاتا ہے جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے اسی لیے یہ آجز کہا کرتا ہے مکہ والے نہیں سنتے تو پھر مدینہ والے سنتے ہیں اور جب مدینہ والے مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر آخر پہ مکہ بھی فتح ہوتا ہے تو پہلے مدینہ والوں نے بات سنی ہے مانی ہے پھر اس کے بعد مکہ والوں نے مانی آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں وہ مقرب بن جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے ان دنوں حضرت دامت برکاتوں روس جا رہے تھے پہلی دفعہ تو ہم ایک مسجد میں بیٹھے تھے تو کچھ دوستوں نے کہا حضرت آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت نے بڑی درد سے کہا کہ میں نے دس سال تمہارے دروازے کھٹکھٹائے خٹ تم نے میری بات نہیں سنی تم اللہ مجھے کسی اور جگہ لے جایا یہ تو میں تو اپنے اختیار میں نہیں ہوں میں تو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دی اب جہاں اللہ مجھے لے جائے گا میں وہاں وہاں جاؤں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو اللہ نے ہمارے حضرت سے ایسی ایسی جگہ کام لیا ہے کہ دریاؤں میں سمندروں میں حتیٰ کہ ہوائی جہاز میں بھی حضرت نے لوگوں کو بیٹھ کی ہے ابھی انڈیا کا جو دورہ ہوا ہے اس کو ہم لائیو پہ سنتے تھے یعنی ایک مجمے میں میں نے حضرت دامت برکاتوں سے خود سنا دام لاکھ لوگ ہمارے دس پندرہ بیس ہزار کا مجمع ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ خانقاہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب معروف الحدیث کے بیٹے مولانا سجاد نعمانی کی خانقاہ تو وہاں حضرت نے فرمایا لوگوں نے کیلکولیشن کر کے کہ اتنے اتنے لوگ آتے ہیں اس ایریا میں کہ جیسے یہ دو پلروں کے درمیان اتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں آگے اتنے آگے اتنے تو اس کو جمع تفریق کر کے اندازہ لگایا کہ تین لاکھ لوگ سننے کے لیے آئے تھے اللہ اکبر کبیر یہ کوئی اپنی پلاننگ سے نہیں ہوتا یہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے جب قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز آتی ہے ورنہ اشتہاروں سے اعلان کر کے اس طرح نہیں آتے لوگ یہ اللہ کے ہاں جب بندہ اپنے آپ کو قبول کروا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی لوگوں کے دلوں کو یوں کر دیتا ایک حد بھی حضرت کو ملا کے محتمن دیوبند فرمایا کہ حضرت ہم مرکز میں بیٹھے خط میں انہوں نے حضرت کو خط لکھا ان پروگراموں کے بعد کہ ہم حضرت مرکز میں بیٹھے ہم کسی ہر بندے کا بیان نہیں کرواتے اور نہ ہم ہر بندے سے متاثر ہوتے ہیں اور خط میں لکھا واقعی حضرت آپ کی شخصیت نے ہمیں متاثر کیا اللہ اکبر کبیرہ اب اتنے بڑے شیخ سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں حضرت خاجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت ثانوی کے عجل خلفا میں سے وہ ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں آپ ایسے نہ بیٹھے ایسے آپ کو نیند آئے گی میرے سامنے بیٹھ کے کو کوئی سوئے گا نا تو پھر مجھے بھی نیند آنی شروع ہو جائے گی پھر بیان کا کیا بنے گا میرے پاس سامنے تو بھئی جاگ کر بیٹھنا پڑے گا نہیں تو پھر میں جگاؤں گا تو یہ بڑا مشکل بیان سننا بھی اس مشکل ہوتا ہے اور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی کرنا آسان ہوتا ہے یہ تو اللہ مدد نہ کروائے تو ہم تو نہیں کر سکتے اسی لیے میں شروع میں آیت پڑھتا ہوں فو اللہ ان اللہ بصیرباد کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں کیا کہنا ہاں جی ہاں تو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت ہر کسی کا بیان ہم یہاں نہیں کرواتے اور آپ کی شخصیت اور بیان سے ہم واقعی مستأثر ہوئے تو یہ بڑی بات ہے تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے اور واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجلوب رحمت اللہ علیہ بیٹھے رو رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل کی والے دن اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ حضرت ثانوی جیسا شیخ کے کامل میں نے آپ کو عطا فرمایا آپ نے ان کی کی قدر کیوں نہیں کی؟ تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہر مرید کے لیے اپنا شیخ ہی ایک نمونہ ہوتا ہے ہمیں بھی اتنے اونچے شیخ ملے کہ جس نے پوری دنیا میں دین کی دعوت کا جھنڈا لہرا دیا ہم نے کیا قدر کی ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے ایک دفعہ ہم نے حضرت سنا کہ میں دین کی دعوت دیتے دیتے افریقہ کے ملکوں میں دعوت دیتے دیتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گیا اور آگے آبادی نہیں تھی تو میں نے سمندر میں پاؤں ڈال کے کہا کہ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ورنہ میں اور آگے تک چلا جاتا ہوں دشت تو دشت ہے دریا نے چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو بھائی شیخ اتنا کامل ہو اور مریدین کہ نیند کی آنکھ ہی نہ اکھڑے یعنی وہ نیند سے ہی نہ جاگے تو کتنا تضاد ہے کہ شیخ کو نیند آتی نہیں ہے ضرورت کے تحت تھوڑا سا سوتے ہیں اور مریض صاحب جاگتے ہی نہیں ہیں ان کو جگانا پڑتا ہے ہلانا پڑتا ہے اللہ اکبر کا تو بھائی سب سے پہلے یہ نیند والا مجاد کریں اس, اس, اس کے لیے ضروری تھی تجت پڑھیں اس کے بعد تلاوت کریں قرآن پڑھیں قرآن نیندیں اڑا دیتا ہے اگر سمجھ کے قرآن کو پڑھا جائے تو نیند بندے کی اڑ جاتی ہے دو چار آیات کو تکرار کیا جائے تو نیند کا نام و نشان نہیں رہتا تو اس لیے آج میں نے آیات آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں اور خصوصاً کسی بھی وقت آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پیارا قرآن لگتا ہے فجر کا قرآن وقرآن الفجر ان قرآن الفجر ان نہ قرآن الفجر کان اور صبح کا قرآن اور صبح کا قرآن اتنا اہم ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے اتراتے اللہ خود بھی سنتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی آ کے سنتے ہیں کسی بھی وقت آپ استفار کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو حجتب کے وقت کا استغفار سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے وہ استغفار کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند تو جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس آپ کامل مومن بن گئے پکے ٹھکے مومن بن گئے نہیں آب, ابھی آپ آب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں, مومن ابھی نہیں بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہی اتر رہی ہے کلمہ پڑھ کے کیا بن جاتا ہے بندر صحابی بن جاتا ہے کچھ لوگ آئے انہوں نے دیہات کے لوگ تھے احسان چڑھایا کہ جی لوگ تو لڑائی کر کے آپ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ہم بغیر لڑائی کیے مسلمان ہو گئے تو احسان جتلایا تو قرآن کی وہی اتر آئی فعلت لم تو ولا يدخل قلوبكم. کہ یہ, لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن بن گئے فرمایا مومن نہیں بنے ابھی تو تم مسلمان بنے ہو ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں اترے ہی نہیں اگر تم اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا اسی لیے کہا خیرت نے کہہ بھی دیا لا علا تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بلکہ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے تصوف کیا ہے اور تصوف کے نیچے یہ شیر لکھے ہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہ با نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ یہ مراقبے یہ ذکر فکر یہ تیرے ایمان کو قوت کتا خودی سے یہاں ایمان مراد ہے تیرے ایمان کو اگر یہ نہیں جوش دلاتے تو یہ کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہ بان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو میو پروی کا کھیلتی ہے شکار کہ عقل سورج ستاروں تک اور چاند تک پہنچ گئی کہ انسان چاند تک پہنچ گیا تو فرمایا یہ عقل یہ عقل جو کیا بولا تھا بھائی جا کے بیٹھا کرو جو میں شہر بولتا ہوں کم از کم اس کا ایک مسرا تو یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو یہ عقل جو میں کھیلتی ہے شکار میں او پروی کہتے ہیں جہاں وہ ستارے کٹھے ہوتے اونچے پر وہ یہ عقل جو میں پروین کا کھیلتی ہے شکار شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل دل کے ساتھ نہیں ملے گی تو یہ عقل کچھ بھی نہیں یہ عقل جو میں او پروی کا کھیلتی ہے شکار شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمارے اضر فرماتے ہیں اگر آپ کی نظر بد نظری کرنا نہیں چھوڑتی تو ابھی آنکھیں مسلمان نہیں ہو اگر زبان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتی تو ابھی زبان مسلمان نہیں ہوئی فرمایا اقرار بلسان آسان ہے تصدیق قلبی مشکل کام ہے کہ دل کی تہ میں ایمان اس طرح جم جائے کہ نکالنے سے بھی نہ نکلے شکوک و شبہات تو دور کی بات تو فرمایا مومن کون ہوتے ہیں انکر اللہ بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے صرف اللہ کا نام آ جائے اللہ ان کا دل ڈر جائے کہ یہ کس رب العالمین کا نام آ گیا اور ہمیں اللہ کا نام آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ احبر روم نے حکایت لکھی ہے کہ کسی بادشاہ نے شادی کی کوئی اس کو لڑکی اچھی لگی تو شادی کر لیتے رہ نہیں رہی ہر گمزدہ گمزدہ ہے, ہے بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا وہ آگے سے کچھ بھی نہیں تو اس نے حکیم کو ایک سمجھدار حکیم کو بلایا کہ مسئلہ اس کے ساتھ کیا ہے تو اس نے اس کو دیکھا اور چہرہ ہر چیز دیکھی تو بڑا سمجھدار حکیم تھا تو اس نے کہا یہ کس علاقے کی ہے فلاں علاقے کی ہے وہاں کے کچھ نوجوانوں کے نام اس کے گلی محلے کے اکٹھے کیے اور اس کی نبز پہ ہاتھ رکھا اور باری باری نوجوانوں کا نام لینا شروع کیا ایک نوجوان کا نام لیا تو اس کی نبز تیز ہو گئی اس نے کہا بیوی بی آپ کی بنی ہوئی ہے دل اس کا کہیں اور پھنسا ہوا ہے فلاں کا نام لینے سے اس کی نبز تیز ہو گئی سوچو ایک عورت کسی مرد کا ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو اس کا نام آنے سے اس کی نفس تیز ہو جائے اور ہم بھی تو اللہ سے محبت کرتے ہیں ہماری نفس کیوں نہیں تیز ہوتی ہمیں اتنی بھی محبت نہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا مومن کس کو کہتے ہیں جس کو سپرلیٹیو ڈگری کی محبت ہو جس کو تفضیل کا سیدھا شدید ترین محبت ہوگی وہ صحیح معنوں میں ممن ہوگا بلزین آمنو اشد حکبل ممن اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی شدید ترین محبت ہو وہ ممن بنے گا اللہ اکبر کبیرہ اور دنیا کی دوسری ماں باپ کی محبت بہن بھائیوں سب محبت جائز ہیں لیکن ایک جگہ ایک آیت ہے عجیب و غریب آیت ہے میں کہا کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے بلے کو آیا مجھے میری طرف سے تمہیں اگر ایک آیت بھی نبی کی طرف سے پہنچے اس آیت کو آگے پہنچاؤ تو یہ آیت ایسی ہے کہ ہر بندے کو اس کو آگے پہنچانا چاہیے یہ آئینہ ہے اس کے اندر آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں بڑی متاثر کن آیت ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مومن کون ہوتے ہیں تو فرمایا یہ آیت سنیں کو انکان آباؤ کم و بناؤ کم و اخوال واضح <تصفح> کم وا شیرت کم وا موال منہ کہہ دو کہ تمہارے باپ بیٹے بھائی بیویاں خاندان وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارت جس کے گھاٹا پڑنے کا تمہیں خطرہ ہے وہ مکان جو تمہیں پسند ہے الیکم من اللہ و رسول فی وجہ سبیل ہی فتح یادی اللہ تو اگر یہ ساری دنیا کی چیزیں تمہیں اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد کی محبت سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت کرتے ہو اور رب العالمین سے اور اس کے رسول اور اللہ کی خاطر جان دینے سے محبت نہیں کرتے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر سر میں اللہ دل کو فاسکین ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا ہوں. ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں کہ جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت کرے اللہ رسول اور جہاد کی محبت دل بنا ہو اب اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں جو ہیں گرے ہوئے اس لیے اس آئت کو دہرائیں نماز میں پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے تو پھر میں انمو منظک اللہ وجہ کو لوگ ہوں مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا نام آ جائے اور یہ اللہ کا نام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ کا نام اللہ نے چن کے اپنا نام رکھا ہے اور نام کے اندر بھی حقائق و مارف کے سمندر پشیدہ ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں پوچھا ہل تالم لہو سمیا کیا اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے اس لیے امام ربانی حضرت مجد الفسانی نے اس کے معارف بیان کیے ہیں فرمایا دیکھو عربی میں زیر زبر لگا دیں تو معنی بدل جاتے ہیں انتا تو مرد ہو جائے گا انتی تو عورت بن جائے گا زیر لگانے سے زبر سے زیر کر دیں تو مرد سے عورت بن جائے گا تو فرمایا اللہ کا نام اللہ ایسا ہے اس کے جتنے مرضی حرف جدا کر دو اللہ پھر بھی اللہ ہی رہتے فرمایا دیکھو اللہ کے نام سے کتنی آیات شروع ہو رہی اللہ نور والارض اللہ لا الا اللہ, اللہ نزل حدیث فرمایا اللہ کا الف ہٹا دو پیچھے کیا رہ جائے گا للہ للہ وات و معاف الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ دو لام للہ کا پہلا لام بھی ہٹا دو لہو رہ جائے گا تو فرمایا لہو ملک و والارض اسی کا ہے آسمان اور زمین وہ دوسرا لا بھی ہٹا دو تو ہو جائے گا لا الہ الا ہو. ہو کس طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ کی طرف اللہ اکبر کبیرا اللہ کے نام کے اندر ایسے معارف ہیں اس لیے اسی کو اسم میں کہتے ہیں امام اعظم امام ابو عنیفر احمد اللہ فرمایا اللہ کا نام اللہ ہی اسم میں ہے یہ اسم جلالہ ہے اس کی جلالت شان ہے اس کو عظمت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ کی محبت دل کے اندر گدگد گد آتی ہے تو محبت کے ساتھ پڑھیں اس لیے میں آج کہتا ہے کہ اللہ کے نام کو خوبصورت لکھوا کے ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں آپ کی نظر بار بار پڑے اس سے محبت پیدا ہوتی اگر غلط نظر کسی کو دیکھیں گے تو اس کا گناہ ہے تو اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو محبت ہی آئے گی تو اللہ کو دیکھیں اللہ کو سنیں ہے جی اللہ کے کلام میں اللہ کو ڈھونڈیں جی اللہ کو بولیں مراقبے میں دل میں اللہ اللہ کو گزاریں تو کیا اللہ کی محبت دل پہ نہیں آئے گی چاروں طرف سے دل کے اندر اللہ کے نام کو جما لیں اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں ہر الحمد میں کیا کہتے ہیں اح دن المستقیم اللہ نے اس کے کئی جواب دیے جگا جو ساد والا جیسے تبلیغی اجتماعے کرتے ہیں نا کہ جو سونے کی کوشش کرتا ہے دوسرا اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ایسا ایسا کہ مطلب بھی جاگ جا تو آپ لوگ میری مدد کریں کہ جس کو زیادہ نیند آ رہی ہے تو اس کو پیار سے تھوڑا سا جگا دیں کیونکہ لمبا بیان میں نے نہیں کرنا تھوڑا سا ہی کرنا ہے تو غور سے سنیں بہتر یہ ہوتا ہے نیند کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کافی پینسل لے کے بیٹھے کہ جو بندہ بول رہا ہے اس کو لکھنا چاہیے ہم خود علم کرام کی چیزیں لکھتے ہیں اپنے حضرت کی چیزیں لکھتے ہیں اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے قید عید بالکتاب علم کو لکھ کر قید کر لو یعنی انیس سو اکانوے کی ڈائریاں میرے پاس پڑی ہیں جو میں نے حضرت کی لکھی تو وہ علم پڑھا ہے وہی وہ ہم پھر آہستہ آہستہ اس کو مجالس سے فقیر میں لے کے آ رہے ہیں. تو جو بندہ لکھتا تو اس کو نیند نہیں آتی اور جو ویسے ہی بیٹھے گا تھوڑا سا جھمکا آیا تو بس کام خراب ہو جاتا ہے اللہ اکبر پڑھیں پڑے اللہ علیہ وسلم کیا میں کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا تو ہاں تو اللہ کے نام سے محبت کریں گے محبت سے اللہ کے نام کو دیکھیں گے اور اس نام کو اپنے دل میں گزاریں گے تو پھر اللہ کی محبت جوش مارے گی تو ان ملموں میں <اللَّذِينَة> جی کہ بے شک مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آئے ان کا دل ڈر دے ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک بہت بڑا ملک میں اس میں ہمارے حضرت گئے تو کہ بار لوگ ہوتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث کا بڑا تکرار کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا تو حضرت نے اللہ کے نام کے فضائل معرف بیان کیے ایک غیر مقلط خشک اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا جی ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے ہاں یہ بدتمیزی ہے بھائی لوگ غلط باتیں بولتے ہیں تم ان کو کچھ نہیں کہتے ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے تم اس کو مجمع میں یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ لہٰ کرتے رہتے ہیں ہر وقت آپ کو کوئی کام نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں تو حضرت نے بڑی آجزی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں یہی جو آپ نے لفظ اب کہے ہیں کہ دربار میں جب ہم پیش ہوں گے اللہ کے سامنے بھی یہی کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو تیرا نام لینے سے فرصت ہی نہیں تھی ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا ایسا چپ کر کے بیٹھا جیسے جھاگ بیٹھ جاتی کیا بھیا تو معمولی سمجھتے اللہ کے نام اللہ کہ نام کو اللہ لینا یہ معمولی چیز ہے اللہ اکبر کبھی ہاں بہت حضرت سے بیت ہونے سے پہلے یہ حکیم اختر صاحب کی صحبت میں ایک مہینہ رہا تھا تو وہاں ایک بندہ آیا آگے کہا کہ حضرت ہم اللہ اللہ کرتے پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں تو حضرت نے بڑی عجیب بات کہی کہا دیکھو بھائی یہ اللہ کا نام کوئی مذاق نہیں ہے یہ اللہ کا نام بہت اونچی چیز ہے میں جب آپ نے ایک دفعہ اللہ کہا اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو دوبارہ تب اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے جب پہلی دفعہ قبول کرتا ہے جب ہر دفعہ آپ کو اللہ اللہ کی آگے توفیق مل رہی ہے پہلا قبول ہو رہا ہے تو آگے توفیق مل رہی ہے جہاں قبولیت نہیں ہوگی تو بس آپ کی آپ نہیں کچھ کر سکیں گے آگے تو حسن زن رکھنا چاہیے کہ اللہ میرا اللہ اللہ کہا ہوا قبول کرتا ہے تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کو اللہ کے نام سے محبت ہوتی ہے اب اللہ کے نام سے محبت نہیں ہوگی تو کیا بنے گا ایک ہندو مسلمان ہوا نوجوان لڑکا مسلمان ہوا اس سے کسی نے پوچھا کیوں مسلمان ہوئے اس نے کہا میں نے تو انجیل وید جین مت بد مت سارے مت مارے وہ کی کتابیں پڑھی ہیں لیکن پھر مجھے کسی نے کہا قرآن پڑھو تو میں نے قرآن پڑھا تو میں نے ساری کتابوں کا تجزیہ کیا کہ کون سی کتاب صحیح ہے کون سی کتاب تھوڑی گڑبڑ ہے تو کہ لیں گے حیران ہو گیا اللہ کے قرآن کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ اس میں سب سے پہلی آیا تھا الحمدللہ رب العالمین اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہا کتابیں لکھنے والے ہمیشہ آخر پہ اپنا نام لکھتے ہیں کہ جی کوئی غلطی ہو گئی تو اگلے ایڈیشن میں درست کر دیں گے تو, تو رات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی غلطی ہو گئی تو اگلے ایڈیشن میں درست کر دیں گے تو اس میں نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب قرآن کا ہر ایڈیشن ہی درست ہے اور کہنے لگا کہ پھر میں سب سے زیادہ متاثر اس چیز سے ہوا کہ کوئی بھی انسان کتاب لکھنے والا جگہ جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں جگہ جگہ اللہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور میں اللہ کا نام پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہم اس اینگل سے، اس اینگل سے، اس زاویہ نگاہ سے ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں کہ کوئی کتاب لکھنے والا اتنی دفعہ تو اپنا نام نہیں بیچ میں لکھ سکتا کوئی اس کی کتاب ہی نہیں پڑھے گا کہ جو اپنی تریفیں کرے اب کوئی بندہ اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھ سکتا ہے کہ سب تعریفیں میرے لیے کہ یہ بڑا متکبر ہے بھائی شروع میں اس نے اپنی تعریفیں شروع کر دی اور اللہ کو تعریف سجتی ہے فرما الحمدللہ رب العالمین سبحان اور رب العزت امبا یا سلام السلیم و الحمد للہ رب العالمین یہ الحمدللہ رب العالمین <سبحانا> <رب> قرآن میں کئی جگہ ہے کسی مجلس میں آپ بیٹھے وہاں گپ شپ لڑائیے کوئی کمی کو ہی ہو گئی ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کو پڑھو تو اس کی مجلس کا کفارہ ہو جائے گا سبحان رب, رب العزت عما یسفون سلیم الحمد للہ رب العالمین قیامت والے دن جب سب حساب کتاب ہو جائیں گے اس کے آخر پہ بھی فرشتے کیا کہیں گے علم وکیل الحمد للہ رب العالمین آخر پہ یہی یہ کہیں گے الحمد رب العالمین تو بہت سی جگہ آتا ہے الحمد رب العالمی ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اللہ کی نعمت کا پورا پورا شکر ادا کرنا ہے تو اس کو دل سے پڑھنا چاہیے الحمد رب العالمین اور ایک نکتہ کہ قرآن عظیم و شان کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے الحمد رب العالمین اور جنت میں جب جنتی نعمتیں کھائیں گے مزے اڑائیں گے اب اتنی نعمتیں اتنے مزے ہر بندے کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو سب سے آخر پہ کیا کہیں گے وہ آخر ادا واہ الحمد رب آخری بات یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو قرآن کی ابتدا بھی الحمد سے اور جنت کی انتہا بھی الحمد سے تو ہم درمیان میں کیوں نہیں الحمد پڑھتے درمیان میں بھی الحمد پڑھتے رہے تو بڑی جلدی آپ جنت میں پہ پہنچ سکتے مجھے اس پر شرع صدر ہے کہ جو بندہ کثرت سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ ایسی شان والے اس ایک عائد کی وجہ سے بھی اس کو جنت میں پہ پہنچا سکتے اللہ اکبر کبیرہ تو مومن کس کو کہتے ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے کسی نے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں آتا جیسے ہم بھی کہتے یار مزہ نہیں آتا دل نہیں چاہ ذکر کرنے کو تو حضرت نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی میں جب بھی کوئی ذکر فکر عبادت کریں گے پہلے عادت بنے گی جب آپ مجبوری میں ذکر کر رہے ہیں عادت بن گئی ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو یہ عادت ہے جب اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنے لگ جائے یہ عبادت بن جاتی ہے اور اگر اللہ اللہ کرنے کے لیے بے چین رہنے لگ جائے تو یہ حقیقت نصیب ہو جاتی ہے یہ حقیقت نصیب ہو جاتی ہے تو اسی طرح نماز میں ہے اسی طرح اللہ اللہ کرنے میں تو یہ میں نقطۂ کر رہا تھا کہ ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوائے ان اللہ, هو ربی و حاضر المستقیم اللہ اکبر کبیرا بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے اسی کی بندگی کرو یہ ہے سیدھا راستہ اور ایک جگہ سب سے شارٹ کٹ جواب دیے کسی کے ذہن میں ہے یہ ایک دن المستقیم کا سب سے شارٹ کٹ جواب سیدھے راستہ ملنے کا فرمایا وم یا تسم بلہ ہے فقط خدی یات المستقیم جو اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا ہم اس کو سیدھا راستہ آتا مل گیا اس کو یعنی جس کو اللہ اللہ کے نام کے ساتھ محبت ہوگی گویا وہ منزل پہ پہنچ گیا یہ ہے سیدھا راستہ تسم بلّہ فقت ہد یا راتم مستقیم اللہ اکبر کبیرہ تو اس لیے ہمارے مشیک اللہ اللہ کرنا کرانا سکھاتے ہیں تو پہلی مرد مومن کی نشانی ہے ان نلمو منظین ذکر اللہ وجیلت کلو تو اور دوسری بڑی نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے واقعی خوبصورت آواز میں جب کاری قرآن پڑھتا ہے کیسے دل کو سکون ملتا ہے بندے کو مزہ ہے حالانکہ سمجھ نہیں آ رہا دنیا میں ہمارا یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے بندے پہ اثر نہیں کر سک اب جاپانی کی میں آپ کو کوئی خوبصورت نظم سناؤں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ بیزار ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں چور چور کہ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے آپ پر اثر نہیں ڈال سکتی یہ اللہ کا کلام ہے جو بغیر سمجھے بھی آپ کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے سورہ الرحمن ہو کاری باسط کی آواز ہو قرآن پڑھا جا رہا ہو قرآن اس پہ بھی اثر ڈالتا ہے تو میرے بھائی اگر یہ بغیر سمجھے اثر ڈال سکتا ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے سیکھ لیا جائے تو کتنا بندے کے اوپر اثر ڈالے گا تو بغیر سمجھے بھی قرآن بندے کے اوپر اثر ڈالتا ہے اس لیے فرمایا وہ دات یا تاری مانا اچھا ایک نقطۂ یہاں بتاؤں کہ قرآن کا پڑھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے لیکن پڑھنے سے زیادہ سننا آسان ہے پہلے زمانے میں تو ایک دوسرے کی منت تلا کرتے تھے قرآن سنا دو اب کوئی کتنا قرآن سنائے گا آدھا پارا پارا سنا دے گا اور آج تو اللہ نے کیونکہ ترقی ہو گئی ہے اور ہم لوگ سست اور غافل ہو گئے مجاہدے زیادہ نہیں کر سکتے آپ کو اتنی کیسٹیں مل جائیں گی کاریوں کی خا آپ دس گھنٹے بیٹھ کے سنتے رہے خوبصورت سے خوبصورت کاریوں کی آواز میں ہر کعبہ کی کاروں کی آواز میں آپ کو کیسٹیں مل جائیں گی اپنے دل کی حسرت مٹائے اور سننے کا زیادہ اثر ہوتا ہے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر بندے کا دل نہ چاہے تلاوت کرنے کو تھوڑی دیر قرآن سن لے آپ کا دل چاہے گا پڑھنے کو اور قیامت والے دن یہاں بھی یہ نکتہ سنیں قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے یہ بات کہیں لو کن نہ صاحب اگر ہم قرآن سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آتے اب سننا کون سا مشکل ہے جہاں اور حکمتیں تھی وہاں یہ بھی حکمت تھی کہ نبی کے زمانے میں ایسے قرآن موجود نہیں تھے کہ دیکھ کے پڑھے زبانی سنتے سناتے تھے اور قرآن کا تعلق زیادہ سننے سنانے سے ہے سننے سے زیادہ بندہ متاثر ہوتے ہے اور یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ جب انسان کا وجود ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو سب سے پہلے دل دماغ آنکھیں یہ نہیں بنتی جب لوتڑا بنتا ہے نا انسان کا بوٹی بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر کان بنتے ہیں یعنی یہ سائنس دانوں نے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے کہ جب انسان کا وجود کا لوٹڑا بنتا ہے سب سے پہلے کیا بنتا ہے کان بنتے کان اتنے اہم ہیں کیونکہ کان بنیں گے تو پورا جسم کا بیلنس توازن صحیح رہے گا اگر کان صحیح نہیں ہوں گے تو توازن بگڑ جائے گا جیسے بوڑھے آدمی کو سننا اونچا سنتا ہے تو وہ ایسے ٹیڑھا کر کے کہتا ہے کیا کہا وہ یوں کان کو ذرا ٹیڑھا کر کے سنتا ہے اس کو سنا ہی نہیں دیتا ہے کان سے. تو پہلے کان بنتے اور قرآن کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ میں نے حضرت دامد پر تو ہم سے پوچھا کہ کبھی قرآن میں ایسا بھی آیا ہے عامر السالحات و آمن نہیں ہمیشہ یہی ترتیب آتی ہے آمن و عامل الصالحاط کے پہلے ایمان یقین آئے گا پھر عمل صار خود بخود آئیں گے اسی طرح چوری میں عموماً مردوں کا قصور ہوتا ہے بینک لوٹنا بسے لوٹنا ڈاکے مارنا عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی اس لیے جب سزا کا ذکر آیا کیا فرمایا کو کا تو فکتا ہوا دیا ہوگا چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو بدکاری زناکاری میں ان میں عورتوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے اگر وہ لفٹ نہ دے مرد کے ساتھ فری نہ ہوں تو وہ کوئی ان کو قابو میں نہیں لا سکتا تو اس لیے جب عورتوں کی سزا کا ذکر آیا تو کیا آیا زنا کی سزا کا ذکر ہے تو گویا قرآن کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب ہے اسی طرح اللہ نے کان بنانے کی آنکھیں بنانے کی اور دل بنانے کی ترتیب بتائی انشا لکھمسم آل ابسارا ولافید کلی لما تشکر وہی ہے جس نے کان بنائے آنکھیں بنائی دل بنایا بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تو پہلے کان بنائے کان کا ذکر آیا پہلے اور کان ہر وقت کھلے رہتے ہیں اچھا یاد اور ایک نکتا یاد رکھیں کہ جب بندہ سوتا ہے تو سب سے پہلے دماغ سوتا ہے دل سوتا ہے انکھیں سوتی ہیں نہیں کان سوتے سب سے پہلے کیا سوتے کان سوتے قرآن سے ثبوت ہے سورہ کا میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اصحب کاف کے کانوں کے اوپر سالوں کی گنتی مار دی کیسے آئے تھے اب حافظ ہاں اللہ ہاں آدا داس سینا کہ ان کے کانوں کے اوپر سالوں کی گنتی مار دی یعنی کانوں کو سلا دی ابھی وہاں تو آگے تو آتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ سوئے ہوئے ان کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن کان سوئے ہوئے یہاں نکتا نکلا کہ کان پہلے سوتے اسی طرح کان اگر اچھی بات سننا بند کر دیں اس کو ہدایت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے اس لیے آج جب سے ٹی وی وی سی آر یہ ریڈیو ہے لوگوں نے ادھر ادھر کے گانے بجانے شروع کیے ہیں یہ سننے شروع کیے ہیں نا سنتے سنتے نیکی کی بات سننے کو دل ہی نہیں چاہتا تو بھئی یہ سننا بڑا اہم ہے اور مراکمے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یوں کرتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی دل میں سماری دل کی سیاہی ظلمت دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اور میرے کان اس کو سن رہے کانوں کو سنا رہے جب کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو دل جاری ہو جاتا ہے تو کانوں کا بہت تعلق ہے اس لیے کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے جس طرح آنکھوں کی حفاظت ہے تو فرمائی ویزا دوکر اللہ حجلت قلوب ہوں ویزا تو لم آیا تو زیادہ اور یاد رکھو جب تلاوت بندہ کثرت سے سنتا پھر ادھر ادھر کی چیزیں سننے کو دل نہیں چاہتا تو سننے کا ذوق ہو اور جو قرآن حکیم سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے یقین کریں اللہ اس کو ضرور ہدایت عطا فرما دیتے ہو نہیں سکتا کوئی بندہ قرآن کو کثرت سے سنے اور اللہ اس کو ہدایت کے کاملہ نہ عطا فرمائے تو اس لیے سننے کا ذوق ہونا چاہیے تو اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جائیں مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے تو اس کو تجربہ کر کے دیکھیں آپ ویسے بھی تلاوت ایک نقطہ اور بتا دے تو میں نے اپنے تجربے کا دیکھا ہے کہ میں نے پانچ چھ کاریوں سے قرآن سیکھا پڑھا میری انداز لہر نہیں بنتی تھی سٹائل ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھنے کا ایک ردم ہوتا ہے ترتیل ہوتی ہے وہ نہیں بنتی تھی بڑا زور مارا کئی سال لگا دیے آٹھ دس پندرہ سال قرآن سیکھنے میں لگا دیے وہ ترتیل وہ نہیں بنتی تھی پھر مجھے عربی کاریوں کے سننے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے دو تین کاریوں کو سنا ایک مجھے بہت پسند ہے کاری ماہر اس کو میں بہت سنتا ہوں یہ نئے کعبہ کے ایک امام اور کاری آئی کاری ماہر بن ہم تو اس کو میں نے اتنا سنا اتنا سنا خود بخود میری لہ بن گئی تو سننے سے کسی متاثر کو کاری کی آواز بار بار سننے سے آپ کی ترتیل بنے گی لا لاشوری طور پہ آپ سنتے رہیں سنتے رہے خود بخود بن جائے گی القرآن فستا میں اللہ کم تو ہم کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے تو اس لیے سننے کا ذوق پیدا کریں ذوق کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی چیز کے سننے میں پڑھنے میں مزہ آنے لگ جائے تو مومن کی دوسری نشانی اور قرآن سننا مشکل تو نہیں ہے فارغ بیٹھے کھانا کھا رہے فارغ بیٹھے قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی خود بخود تجوید اور ترتیل بہت اچھی ہو جائے گی تجوید اچھی ہے تو ترتیل بن جائے گی حتیٰ کہ آپ کو اپنا قرآن خود اچھا لگے گا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں تو ہم اللہ ماشاء اللہ پنجابی لہجے میں پڑھتے ہیں کوئی کس لہجے میں پڑھتے ہے تو ہمیں خالص عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے قرآن سننے سنانے کا مزہ آتا ہے اور دل سے پڑھنے چاہیے ہمارے بڑے اظہر پیر غلام حبیب مری میں شبینہ سنتے تھے قرآن کا ایک قاری صاحب نے مجھے خود بتایا کی حضرت عاشق آشق قرآن تھے ساری ساری رات کھڑے ہو کے نفلوں میں قرآن سنتے تھے میں نے قرآن سنایا حضرت صبح مجھے ملے اور میرے دل پہ ایسے مکہ مارا زور سے کاری صاحب گلے سے قرآن پڑھتے ہو دل سے قرآن پڑھا کب بس کہ لیں گے اس مکے لگنے سے میرا دل کھل گیا میں دل سے قرآن پڑھتا ہوں اللہ اکبر آش کے قرآن تھے حضرت ان کی کیسٹیں ابھی بھی ملتی ہیں آپ سنیں تو حیران ہو جائیں دو دو گھنٹے کا بیان ہے آیات ہی آیات ہیں اتنی کثرت سے حضرت آیات پڑھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اتنا ہے استحان کا میں حیدرآباد سندھ میں گیا وہاں ایک دوست نے بڑا عجیب واقعہ سنا کہ حضرت پیر غلام حبیب لندن گئے وہاں درس قرآن دیتے رہے حضرت کا درس قرآن بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا ایسا ایمان یقین تازہ ہو جاتا تھا تو کہہ لیں گے کہ حیدرآباد میں وہ ایک انگریز حضرت کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہر پروگرام میں ہے تو حضرت کے خلیفہ نے پوچھا حضرت آپ نے اس کو کہاں سے پکڑا یہ کہاں اچھے چڑھا آپ کے کہاں میں لندن گیا تھا میں نے درس قرآن دیا یہ انگریز میرے درس میں شامل ہوا جب اس نے میرے قرآن کو سنا تو میرا قرآن اس کے آر پار ہو گیا اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میں میرا قرآن اس کے آر پار ہو گیا میں نے ایسے درد کے ساتھ قرآن کا درس دیا یہ قرآن کو سمجھتا نہیں تھا لیکن میرے انداز سے میرے تڑپنے سے ناکامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا وہ زمانے میں معذرت تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر آج وہ قرآن کا ذوق شوق نہیں ہے کہ طلبا جو فارغ ہوتے ہیں اور بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں قرآن کا ذوق نہیں اور یاد رکھیں جس سے اللہ نے قرآن کی خدمت لینی ہوتی ہے طلب علم کے زمانے میں اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا دیتے <تصفح> <تصفح> <تصفح> حضرتانوی عالم بنتے بنتے آپ نے دیوبند کی ایک مسجد میں پورا قرآن جو ہے تجمے تفسیر سے لوگوں کو سنا دیا تھا دور حدیث سے پہلے پہلے ایسا ذوق تھا قرآن کا آج تو وفاق میں پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اور اپنی ذوق سے کوئی قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا کون سی تفصیل پڑھی کہ جلالین میں نے کہا وہ تو وفاق کے نصاب میں اس لیے پڑھتے ہیں اپنی خوشی سے اور اپنے ذوق سے کون سی تفصیل پڑھی کہ وہ تو کوئی نہیں پڑھی میں نے کہا وہ تو مجبوری میں پڑھ رہے ہیں اگر وفاق اس کو نصاب سے نکال دیں تو ہم اس کو بھی پڑھنا چھوڑ دیں اور وہ تو لغت ہے الفاظ مانی ہے کوئی معرف معرف والی کتاب آپ نے عربی پڑھی ہے آپ کو چاہیے روح المانی ہاں جی اب تو ایسی نئی نئی تفاسیر چھپ گئی ہیں پرانے بزرگوں کی امام کشہری کی تفسیر ہے کشیری اور بڑی بڑی عربی تفاسیر چھپ گئی عربی کے استعداد بنانی ان تفاسیر کو پڑھیں کچھ تو پڑھ لیں تھوڑی تھوڑی کہیں سے ابن کثیر ہے اس کو پڑھ لے بس فرصت نہیں یہ موبائل نے ایسی لعنت پیدا کی ہے نا کہ وقت کی برکت ختم کر دی موبائل یعنی مدرسوں میں موبائل پہ پابندی ہونی چاہیے اور مدرسوں میں بھی موبائل ایک مدرسے میں میں گیا رات کو اٹھا دو بجے ایک نوجوان لڑکا ایسے لیٹا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے کسی سے میں نے آنکھ سے اشارہ کیا کس سے باتیں ہو رہی ہیں کہ لگا امی امی ابو سے میں نے کہا تو اتنا بڑا عاشق نہیں ہے امی ابو کا کہ رات کو دو بجے بھی تمہیں اما اور ابو یاد آ رہے ہیں ذرا میں نے اور اشارہ کیا سچ بتاؤ مسجد میں ہو پھر ہنسنے لگ گیا تو میں نے کہا چور پکڑا گیا نا میں نے کہا ظالم مسجد کے اندر بیٹھ کے نا محرم سے تو اس طرح کی باتیں کر رہے باہر بھی گناہ کرنا اچھا نہیں ہے مسجد میں تو بیٹھ کے گناہ کرنا اور زیادہ خوفناک حیرانی ہوتی ہے طالب علموں کے پاس موبائل ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہم نے تو ایسی پابندی لگائی ہے کہ کوئی اوپر موبائل لے جا سکتا یار موبائل سے پہلے بھی تو انسان زندہ تھے کہ نہیں حیرانی ہے اس کا اتنا موبائل فوبیا ہو گیا اس لیے ہمارے حضرت فر... ایک پونے گھنٹے کا بیان کیا تھا حضرت نے وہاں بیٹھ کے ڈیڑھ گھنٹے کے بیان میں سے پونے گھنٹے کا بیان موبائل پر کیا تھا حضرت نے فرمایا اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ جہنم میں جائیں گا آپ تجزیہ کر کے آج دیکھ لو ایک ریڈی والا میں نے دیکھا خربوزے اس کے بک نہیں رہے اور وہ موبائل پہ باتیں کر رہے میں نے کہا جتنی تیری کمائی ہونی ہے اس سے زیادہ تو موبائل کا بل آ جائے گا دو بندے سیڑھی اٹھا کے جا رہے ہیں کندھے پہ سیڑھی رکھی اس نے بھی کندھے پہ سیڑھی رکھی ہے بڑی مشکل سے جا رہے ہیں اور کانوں کو موبائل لگایا ہوا میں نے کہا یار بیلنے سے وہاں آئی تاکہ اتنی مشکل میں تم سیڑھی لے جا رہے ہو اور موبائل پہ باتیں ایک دفعہ مسکین پر حضرت کے ساتھ گئے یہ حاضر ڈاکٹر محسن اور حضرت صاحب ہم ایک کمرے میں تھے ایک ہمارے دوست موبائل لگا لگا کے لگایا چارجنگ اور ساتھ بیٹھے تھے اور رات کو دو گھنٹے خوفناک گھنٹی بجی انڈیا کے گانوں کی گھنٹی ہیں. تو حضرت بھی ایسے اٹھ کے بیٹھے ہم بھی اٹھ کے بیٹھ گئے اب وہ الو کا چرخہ بند نہیں ہو رہا ان سے بند نہیں ہو رہا ڈاکٹر محسن کو دیا اس سے بھی نہیں بند ہوا میری طرف میں نے جا توبا توبہ مجھے اس کا کچھ نہیں پتا میری طرف اس کو نہ کرو حضرت کو دیا حضرت نے یوں بند کیا اور کہا تم ملک کا وزیراعظم ہے کہ دو بجے بھی تیرے لیے موبائل کھولنا ضروری ہے کہ تیرے بغیر ملک چل نہیں سکتا ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے کوئی اس کی بھی حد ہونی چاہیے اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسل آف ایوری تھنگ از بیڈ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے کیا کہ آپ کہیں گے کہ جی روٹی کھاؤں گا میں موٹا تازہ ہوں گا تو یار روز دو دو روٹی کھانے کا کیا فائدہ آج ہی بیس روٹیاں کھاتے ہیں تو ان بڑی جلدی آپ کبر میں پہنچیں گے بھئی کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وقت موبائل کھلا ہے نماز میں بھی کھلا ہے یعنی بات اوقات ہر وقت ہم اس کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹائے رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں بند کرنا اور اس میں گھنٹیاں بچتی ہیں اپنی بھی نماز خراب دوسروں کی بھی نماز خراب اور یاد رکھیں جس بندے نے اپنا مراقبہ خراب کرنا ہو اپنا وقوف قلبی خراب کرنا ہو وہ پابندی سے موبائل کو سنے اس کا وقوف قلبی بھی خراب ہو جائے گا اور مراقبہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا اور میں بڑی تھوڑی کیونکہ غصے سے کسی کو کہیں تو وہ لوگ کہاض ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے بھی طریقہ اور اپنایا تو میں یہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نقش بندی سلسلے میں کہتے ہیں کہ وقوف قلبی دل پہ دھیان رکھو کہ دل کہہ رہا رہے اللہ, اللہ اور درزیوں نے ایسے سازش کی آپ دیکھ لیں آپ سب کی جیبیں بائیں طرف دل پہ لگی ہوئی تو دل کے اوپر انہوں نے جیب لگا دی اسی میں موبائل ہے اسی میں پیسے ہیں اسی میں سارا کچرا مچرا اکٹھا ہوا ہوا ہے تو آپ کا وقوف قلبی کہاں سے رہے گا آپ کا تو ہر وقت وقوف موبائل ہے ہر وقت موبائل پہ دھیان ہے کس کا میسج آ رہا ہے کس کا جا رہا ہے کس کا فون آیا تو وقوف قلبی نہیں رہے گا جتنا مرضی زور لگا لو جب تک یہ جیب نہیں کٹواتے آپ یہ میں نے ریسرچ کی ہے اچھا اس کی مثال سمجھاتا ہوں ابھی بھی اگر بات سمجھ نہیں آئے. دیکھیں یہ سفید کمیز ہے میں دل کی جگہ پہ تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لگا لوں تو اب مجھے بیزاری ہوگی کہ نہیں یہ گندگی لگی ہے اب گندگی کمیز پہ لگی ہے نیچے بنیان ہوگی نیچے بال ہے اس کے نیچے چمڑا ہے اس کے نیچے گوشت ہے اس کے نیچے پسلیاں ہیں اور پسلیوں کے نیچے دل ہے یہاں دل کی جگہ پہ لگی ہوئی گندگی دل پہ اگر اثر کر رہی ہے تو جو موبائل اور پیسے دل کے اوپر پڑے ہیں تو ان کی گرمی دل کو نہیں پہنچتی ان کا اثر بھی دل پہ ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں بات اس لیے پھر مزہ ختم ہے تو اس لیے دو تین دن کے لیے تو اس کو بند رکھے یا کھولنا ہے تو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں آٹھ گھنٹے موبائل کھولے तब والے کہتے ہیں جی آٹھ گھنٹے محنت کرو تو آٹھ گھنٹے سے زیادہ نا کھولو ہر وقت کھولا ہوا ہے جب یہ نہیں تھا تو گھروں میں ہی جا کے فون سنتے تھے نا اب ہر وقت ساتھ ہے یقین کریں وقوفے کل بھی نہیں رہتا بندے جتنا مرضی آپ زور لگا لیں ہر وقت آپ کا دھیان ادھر رہے اور اس میں میں نے ایک اور تجربہ کیا کہ میں پانچ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کھولتا تھا اب تو میں ایک گھنٹہ کھولتا ہوں وہ بھی نہیں کبھی یاد رہتا کھولنا تو اس کے اوپر نا پی ٹی سی ایل کی گھنٹی کی آواز لگائی ہوئی تھی ایک دن موبائل پڑا تو مجھے ایسے لگ رہا کہ نا میرے دماغ میں گھنٹیاں بج رہی ہیں میں نے موبائل کو دیکھا وہ خاموش ہے تو میں نے کہا وہ گھنٹی سن سن سن کے وہ دماغ میں فیڈ ہو گئی ہے چلی گئی ہے لاشعور میں تو میں نے کہا یہ تو خوفناک ہے موت کے وقت بھی گھنٹیاں بجنے لگ گئی تو کیا بنے گا پھر میں نے نا اس کو بدلا اس کی جگہ اپنے حضرت کی آواز میں اللہ اللہ اللہ جب توجہ دے رہے تھے اس کو فیڈ کر دیا اب ایک دن میں بیٹھا تو ایسے نا دماغ میں اللہ اللہ اللہ, اللہ کا پتہ نہیں موبائل آیا فون کسی کا ہے وہ دیکھا وہ خاموش ہے تو میں نے کہا وہ اللہ اللہ اللہ سن کے وہ بھی اللہ اللہ لا شہر میں چلا گیا تو بھائی اس موبائل سے بھی آپ اچھا کام لے لیں گھنٹی تو سننی ہے کیوں نہیں اپنے شیخ کی آواز میں اللہ اللہ کی لگا لیتے جب بھی اللہ اللہ سنے گا دل دماغ تازہ ہو جائے گا ادھر ادھر کی گھنٹیاں لگانے کی بجائے اور اس میں مزہ بھی آتا ہے تو اس سے بھی بھائی اچھا کام لے لو تاکہ ذکر فکر مراقبہ کرنے میں سہولت ہو اور اللہ اکبر اس سے اور سہولت کا کام لے میں قرآن سنتا ہوں تو ایسا موبائل ہے جس میں پورے چھ سات کاریوں کا قرآن ہے بس میں تو پھر وہی سنتا رہتا ہوں تو جس نے اس سے اچھا کام لینا اچھا کام بھی لے سکتا ہے اچھا کام لینا چاہیے تاکہ سننے بھی قرآن بولنے میں بھی پڑھنے میں بھی قرآن دیکھنے میں بھی قرآن تو آپ کا وجود سراپا قرآن بن جائے گا حضرت قاری فتح محمد بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے آخری عمر میں بہت کے قریب ایک دن خواب دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں کوئی بزرگ آئے ملنے یادت کے لیے کیا ہوا کہا حضرت میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے اوپر نیچے چاروں طرف قرآن ہی قرآن ہے میرے نیچے بھی قرآن میں قرآن کے اوپر سویا ہوا ہوں اوپر ہر طرف قرآن ہی قرآن ہے ان بزرگوں نے گھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوفناک نہیں ہے یہ بشارت ہے کہ تم اتنا فنا فل قرآن ہو گئے ہو تمہارا وجود قرآن بن گیا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن صرف قرآن بن گئے ہو تو یہ علماء اور کی شان ہونی چاہیے جدھر جائیں پتہ چلے یہاں جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں شروع میں برکت کے لیے ایک عید پڑھتے ہیں باقی سب ادھر ادھر کی باتیں اخباری رسالوں کی اور قرآن ہے ہی نہیں قرآن ہے ہی نہیں بیچ میں فذکر بال میں یخاف و عید اللہ کے قرآن کے ساتھ بازو نصید کرو جو اللہ کے وعدہ وعید سے ڈرتے ہیں فضکر بال اللہ کے قرآن کے ساتھ نصیحت وامن اس تک او مین اللہ حدیثہ اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ومن اس تک او مین اللہ کیلا اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو قرآن کا ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے میرے استاد نے مجھے قرآن پڑھایا اور ذوق پیدا کیا ایک ایت پڑھاتے تھے کہتے تھے اب آٹھ دس دن اس ایت کو دہراؤ کہ یہ ایت تمہارے دماغ میں دل میں ہڈیوں میں خون میں تمہاری روح تک چلی جائے اس کو ہزاروں دفعہ پڑھو پھر قرآن کا ذوق پیدا ہوتا ہے تو ای دل دماغ ہڈیوں خون روح تک چلی جائے الحمدللہ للہ یہ ساجد نے ہزاروں دفعے سید کو پڑھا اور علم علام القرآن خلق الانسان اللہ البیاں کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے کہ جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے اس کو قرآن کا ذوق عطا فرما دیتے اور رحمان علام القرآن آگے اللہ البیاں بات پوری ہو گئی تھی یہ بیچ میں خلق انسان بھی ہے اس کا آگے پیچھے کیا ربط بنتا ہے تو مفسرین نے عجیب نقطے بیان کی ہیں فرمیا جس کو اللہ رحمان قرآن سکھا دیتا ہے پھر اللہ اس کی سیرت اور صورت کو بنا دیتا ہے پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے الرحمان علم القرآن خلق السان اللہ البیان فکر بل قرآن میں قرآن کے اگر یہ لوگوں کو واد و نصیحت کریں جو اللہ کے وعدوں وعیدوں سے ڈرتا ہے میں وہاں گیا لاڑکانے وہاں ڈاکٹر سومرو صاحب کا مدرسہ ہے سندھ میں وہاں ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کمپنی باغ لاڑکانہ میں ایک درس قرآن ہوا ٹیکسلا سے ایک پروفیسر صاحب آئے جماعت اسلامی کے انہوں نے قرآن کا درس دیا ہزاروں لوگ سننے کے لیے آئے پڑا متاثر کو ان درس دیا تو میں ان سے ناراض ہوا کہ تو کے قرآن سے متاثر ہو گیا اور تو نے آٹھ سال مدرسے میں رہا مگر صاحب آپ کو کیوں نہیں درس قرآن دینا آیا پروفیسر کو درس قرآن دینا آ گیا اور ہزاروں لوگ اس کو سننے آ رہے ہیں آپ نے آٹھ سال قرآن کے نام پہ روٹی کھائی ہے آپ کو کیوں نہیں درس قرآن دینا آتا کہ لوگ متاثر ہوں پھر خاموش تو بڑے ادب کے ساتھ طلبہ کرام سے میں یاد کرتا ہوں بے دورہ حدیث میں فارغ ہو گیا فارغ نہیں ہوئے ابھی کام شروع ہوا ہے تو آپ کو درس قرآن دینا آنا چاہیے اس لیے یہ عجز کہا کرتا ہے کہ اگر تم ٹی وی کے ڈراموں سے زیادہ دلچسپ درس قرآن دو گے تو لوگ آپ کا درس سنیں گے ورنہ وہ ٹی وی کے قسط وار ڈرامے چھوڑ کے آپ کا درس نہیں سن سکتے کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے پہلی صف میں لوگ اونگ رہے ہیں سو رہے ہیں اور اتنا غیر دلچسپ اس کا بیان ہے یعنی وہ ٹائم گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کب ٹائم پورا ہوتا ہے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری نائب رسول ہے آپ دورہ حدیث کی ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے آپ کو کیا حصہ ملا کہ آپ درس قرآن نہیں دے سکتے ایک مدرسے میں گیا آٹھ علماء بیٹھے کسی نے حضرت یہاں کسی عالم نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے آپ میں سے کوئی آ کے درس قرآن دے دے کہا یہ ہماری تیاری نہیں میں نے کہا آٹھ سال میں تیاری نہیں ہوئی اگر پروفیسر اور دوسرے لوگ درس دے سکتے ہیں آپ کیوں نہیں دیتے جب آپ میدان خالی چھوڑ دیں گے تو پھر دوسرے لوگ آئیں گے آپ نے کیوں خالی میدان چھوڑا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں کہ ہم نے خالی میدان چھوڑ دیا پھر وہ ادھر کے لوگ آ رہے ہیں کوئی غیر مقلد آ رہا ہے کوئی وہ آ رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں آپ نے میدان کیوں خالی چھوڑا میں بڑے درد کے ساتھ یہ علم کرم اور طلبہ سے عرض کرنے لگا ہوں ذرا سوچیں تجزیہ کریں ہم اپنے ماحول کا کہ پہلے ہمارے اکابرین اور مشحب کیا کچھ تھے اور ہم کیا ہو گئے شیرا والے باغ کے پاس اللہ کا شیر حضرت لاہوری درس قرآن اور تفسیر پڑھاتے تھے حضرت مدنی خط دے کے طلبہ کو دیوبند سے بھیجتے تھے کہ دور حدیث تو کر لیا اب اپنی تکمیل دورہ تفسیر سے کرو جا کے اور حضرت لاہوری کے پاس پھر وہ دورہ تفسیر کرتے تھے اور پھر جب جاتے تھے ان کے دل دماغ کھل جاتے تھے اور حضرت فرماتے تھے چالیس دن جو میں کھلاؤں وہ کھاؤ اور درس قرآن میرا سنو اگر نبی کی زیارت نہ ہو تو لاہوری کو لاہوری نے کہنا ایسا درس قرآن دیتے تھے اور وسیعت کی کہ اگر میں فوت بھی ہو جاؤں تو پہلے درس قرآن ہونا چاہیے اس کے بعد جنازہ ہونا چاہیے اللہ اکبر اب وہ جگہ خالی ہے وہ اس معیار کا بندہ کوئی نہیں بیٹھا وہاں کہ لوگ دیوبند سے وہاں دور تفسیر پڑھنے آئے پھر حضرت علن سر فراز سفدر صاحب کا دور تفسیر مشہور تھا بڑے سواد سرحد اور بڑے بڑے علاقوں سے علماء دور تفسیر پڑھنے جاتے تھے ایسا حضرت کا زبردست نکات ہوتے تھے لیکن وہ معیار کا وہ دورہ نہیں ہے پھر شجہ آباد میں حضرت بہلوی کا دورہ تفسیر مشہور تھا اب وہ جگہ خالی ہے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کا دورہ تفسیر موجود تھا اس معیار کے بندے کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس کیا دیوبندیوں کو درس قرآن اب دینا نہیں آتا لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے مدرسوں سے پڑھتے ہیں شیخ عبد السلام پشاور میں اس کے پاس غیر مقلد ہے دورہ تفسیر پڑھنے جاتے ہیں وہ چالیس دن کے اندر غیر مکلت بنا دیتا ہے جہاں جہاں ایت آتی ہے ٹوچ لگاتا ہے ٹوچ لگاتا ہے ٹوچ لگاتا ہے اور دماغ پھیر دیتا ہے بندے کا ملا یف کا ہونا حدیث صاحب اتنی بڑی بڑی جگہ کہ وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں یہ ہم ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھیں گے تو اللہ ہمیں پھر توفیق عطا فرمائے گا ایک عالم ہو اللہ سے مانگے تہجت میں روئے اللہ آپ کا سینہ کھول دے گا دماغ کھول دے گا دیکھو ہم ہم تو پروفیسر ہیں نا ہمیں تو قرآن صحیح نہیں آتا ہم نے ایک شعر کی خدمت کی ہے بیس سال حضرت کی صحبت اٹھائی ہے اس صحبت کی برکت سے اللہ نے مجھے قرآن کا ذوق عطا فرما دیا یہ ذوق کسی اللہ والے کے سوبت سے ملتا ہے اس کی خدمت کرو گے اس کی کتابیں پڑھو گے اس کے سینے کا درد حاصل کرو گے پھر دیکھیں جب قرآن آپ کے منہ سے نکلے گا آپ لوگوں کا دل دماغ بدل جائے گا تو یہ قرآن کو لے کے اٹھو گے اس کا درد قرآن تو آپ کی مسجد آباد ہوگی لوگ کہتے ہیں جی سنتے نہیں بھائی نبیوں کی بھی لوگ بات نہیں سنتے تھے انہوں نے سنائی ہے آپ یہ نبی کے وارث ہیں سنیں گے لوگ ہمارے ازب پیر علام حبی فرماتے تھے میں جنگل میں بیٹھ جاؤں وہاں منگل ہو جائے اندر لکھا ہے کہ شاید بغداد میں کسی شہر میں پرانے زمانے میں ایک بندہ بزرگ در سے قرآن دیتا تھا فجر کے بعد اور لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے روڈ بلاک ہو جاتی تھی اتنے لوگ سننے آتے تھے کسی شگرد نے کہا حضرت اور بھی لوگ درس دیتے ہیں آپ کے درس میں اتنی تاثیر کیوں ہے کہا بس چھوڑو اس بات کو لیکن بعض شگرد لسوڑے کی طرح چمٹ جاتے ہیں استادوں کو چھوڑتے نہیں جب علیحدگی میں بیٹھے تھے پھر یہ سننے پونگ پکڑ لیا حضرت آج تو بتا ہی نہیں آپ کیا کرتے ہیں اتنی تاثیر ہے آپ کے درس قرآن میں کہا سنو میں رات کو اٹھتا ہوں دس پارے نفلوں کے اندر پڑھتا ہوں قرآن اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے تیرے قرآن کا درس دینا لوگوں نے سننے آنا میری زبان میں تاثیر پیدا فرما پھر میں جو درس دیتا ہوں تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو قرآن پہلے دل میں اترتا ہے پھر جب دل سے نکلتا ہے پھر دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے جب آپ کے اپنے دل میں ابھی نہیں پہنچا تو دوسرے کے دل پہ کیا اثر کرے گا تو فرمایا فرمیا فضکر بال قرآر میں یقافید اللہ کے قرآن سے والد و نصیحت کرو فضر بال اور ہمیں ہمیں آئے تی نہیں یاد آتی تو اس لیے آج تجدید کریں کہ ہم نے دورہ دور حدیث کر لی ہے اب دورہ تفسیر بھی کرنے اور اس کے ساتھ دورہ تفسیر کرنے سے بھی بعض اوقات وہ الہامی کیفیت نہیں پیدا ہوتی خصوصاً تہجت میں رونے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے میں نے پایا ہے اسے عشق سہرگاہی میں جس دورہ ناب سے خالی ہے صدف کی آگوش علامہ اقبال نے کہا میری شاعری میں اثر تحجت میں رونے سے آیا ہے میں تحجت میں سالوں سال رویا ہوں اس لیے میری شاعری میں اثر آیا اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی پیچو پیچوں تابے میرے دوستو کہ اگر اس داڑھی منڈے نے کل قیامت والے دن ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اللہ کے دربار میں کہ یا اعلیٰ میں تو داڑھی منڈا تھا کوئی زیادہ نیک نہیں تھا میں بظاہر ایسا ہی تھا لیکن میں نے پندرہ سال رو رو کے تیرا قرآن پڑھا اور میں نے اپنی شہری کے ذریعے آدھی امت کو جگا دیا ان مولویوں کو پکڑو انہوں نے تو آٹھ سال قرآن کی وجہ سے روٹیاں بھی کھائی ہیں انہوں نے کتنے بندوں کو جگایا کیا جواب ہوگا کہ انہوں نے تو قرآن کے نام پہ مفت کا سب کچھ ملا مدرسے میں رہے کھانا بھی کھایا سب کچھ کیا میں نے تو اپنا سب کچھ لگا کے تیرا قرآن سیکھا تو میں نے قرآن کو ہضم کیا سوچا سمجھا اللہ اکبر سید سی شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ اقبال کی شاعری میں اتنا اثر کیوں حضرت ان کے بڑے گہرے دوست تھے فرمایا اس نے نبی سے محبت کی ہے نبی پر درود بھیجا ہے اور قرآن سے محبت کی رو رو کے قرآن پڑھا ہے اس لیے ان کی شاعری میں اثر آیا پھر حضرت اپنے مجمع میں فرمایا کرتے تھے تم جو ہے آمد علی لاہوری اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اقبال کی طرح ہی پڑھ لو فرمایا اس نے قرآن رو رو کے پڑھا اور جدید تہذیب کے اوپر ہلہ بول دیا اور جدید تہذیب کے پرچے اڑا کے رکھ دیے کہا اقبال نے تہے مہراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدھ کدے میں سو گیا کون اپنے خلاف بھی اس نے شیر کہے کہ کسی نے ہے جی میں نے تنز کی مولوی پہ کہ تم مسجد سے نہیں نکلتے اس نے کہا تم مگر تہذیب سے نہیں نکلتے چلو میں تو مسجد سے نہیں نکلتا کہا اقبال نے تہے محراب مسجد سے ہو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدھ کدے میں کھو گیا کون کہ ہم یورپ تہذیب سے متاثر ہو گئے یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مردے حق ہو گرفتار حاضروں موجود مرد مومن ہو وہ ارد گرد سے متاثر ہو جائے کہ کبھی اس سے ڈرے کبھی اس سے ڈرے کبھی اس سے ڈرے مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا وہ اللہ کا شیر ہوتا ہے اور اللہ کا شیر اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا اللہ اکبر پر کبیرا کب ٹائم ہو گیا اس لیے میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا ورنہ دل چاہتا تھا کہ میں اور قرآن کے حقائق کو معرف آپ لوگوں کے گوشت گزار کروں تاکہ کم از کم آپ کو قرآن کو در سے قرآن تو دینا آ جائے اگر آٹھ سال میں درس قرآن بھی نہ دینا آیا تدریس آپ کو ملنی نہیں ہے کہیں تو درس قرآن بھی نہیں دینا آیا تو خالی رہیں گے ہر بندے کو جو تدریس نہیں ملتی نا نہ، تو کوئی بھائی متاثر کن درس قرآن ہی سیکھ لو تاکہ مختلف جگہ آپ درس قرآن دینے لگ جاؤ اللہ کے قرآن آئے ہائے ہائے یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کے قرآن کا درس دینا یہ بہت بڑی بات ہے یہ مانگنا چاہیے اللہ سے اور بار بار مانگنا چاہیے رو کے مانگنا چاہیے آہزاری کرنی چاہیے اس لیے انہوں نے ایک دو شعر نے مجھے میں نے ایک شعر پڑھا دس دن اس کو پڑھتا رہا اتنا مزہ آیا کہ حیران ہو گیا اس نے ہم علماء کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ دس دس سال سے تم قرآن پڑھتے ہو قرآن تمہارے دل پہ کیوں نہیں اثر کرتا صاحب قرآن و بے ذوق طلب یاد کر لیں اس کو کہ ایک بندہ صاحب قرآن ہو قرآن کا حافظ ہو عالم ہو اور وہ بے ذوق ہو اس کو اللہ کی محبت کا کوئی ذوق شوق نہ ہو فرمایا صاحب قرآن و بے ذوق طلب الجب سمبل اجب سنبل اجب ہائے افسوس ہائے افسوس پھر افسوس صاحب قرآن و بے ذوق طلب الجب سنبل اجب سنبل اجب عجیب بات کہی دس دن میں نے اس کو پڑھا ہے کہ واقعی ہم مجرم ہیں پھر ایک جگہ انہوں نے کہا سینہ آز گرمی ہے قرآن کہ قرآن کی گرمی ہوتی ہے قرآن بوڑھے کو جوان کر دیتا ہے مردے کو زندہ کر دیتا ہے اس لیے انہوں نے کہا تم اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان کا لکھ کر نیچے یہ شیر لکھے ہوئے کہ ایسے مشیخ بھی تھے کہ کسی عیسائی نے کہا ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا اس بزرگ نے جلال میں آ کے کہا ہمارے مردی نبی کی شان کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ تم پہچانتے ہو بات کرو تم اور میں بات کریں ہم دونوں آپس میں مقابلہ کریں نبی کی ہماری کی شان بہت بلند ہے آؤ میں مردہ زندہ کرتا ہوں اور کہا اس مردے کو زندہ کرو انہوں نے اللہ وقت پر کہہ کے کم بے اللہ کہا تھوڑی دیر کے لیے مردہ زندہ ہو کے پھر مر گیا تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا کم بے زنی اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان میں مجاور رہ گئے یا گورکن نظرانے وصول کرنے والے اور قبریں کھودنے والے رہ گئے ورنہ پہلے ہماری فضر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے مشحق کی خان ہوتی تھی وہاں انقلاب برپا ہوتے تھے تو فرمایا کم بے زنی اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان میں مجاور رہ گئے یا گورکن اب ہم نظارہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے غافل دل مردہ دل لوگ آتے ہیں اور ہمارے حضرت کی صحبت میں بیٹھ کے, ان کے دل بیدار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ دیوبند کے علماء نے حضرت کے اوپر اعتماد کر لیا اللہ اکبر اب بھی ہم اگر شیخ سے فیض نہ اٹھا سکے قرآن کی محبت نہ حاصل کر سکے اس لیے میں نے پورے حضرت کے بیانات کو جو چھپے ہوئے ہیں جو ابھی نہیں چھپے ساروں کو اکٹھا کر کے کتاب لکھ دی قرآن عظیم الشان یہ مل رہی ہے چھپ گئیے اس کو پڑھو اس کا پہلا بیان ہے اکابرین امت اور قرآن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عالم نے بڑے پیمانے پہ دین کا کام کیا ہے یا وہ خود عاشق قرآن تھا یا اس کو کسی عاشق کے قرآن کی دعا لگی ہے اس لیے وہ اس نے کام کیا لے کے پڑھو رمضان سے پہلے پہلے اس کتاب کو لے کے پڑھو آپ کا دل دماغ کھل جائے گا پھر ایک ہے قرآن اور انقلاب قرآن اور سائنسی اشارے شوق قرآن حفظ قرآن اور جی قرآن اور موجزہ تیرہ بیانات ہیں اور قرآن یاد کرنے کے آسان طریقے آخر پہ بیان ہیں اس کو لے کے پڑھیں تاکہ دل دماغ ذرا ہلے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں کیا کرتا پھر رہا ہوں ہم اگر حضرت سے محبت کرتے ہیں شوق رکھتے ہیں تو ان کے مشن کو بھی تو لے کے آگے چلیں اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا ویزا ویزا ذکر اللہ وجیلا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے اگلی آیات کی پھر زندگی رہی تو کل اس کی تفسیر کریں گے اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصا ہمارے معزز علم کرام اور طلبہ ضام جو ہیں ان کو قرآن کا ذوق شوق بلکہ قرآن کا عشق و جنون نصیب فرمائے وہاں کوٹ میں حضرت نے ایک بیان کیا بڑا لوگوں کو رلایا اور اس کے آخر پہ فرمایا تمام دعاؤں کا مجموعہ یہ دعا ہے کہ یہ دعا مانگ لو یا اللہ مجھے عاشق قرآن بنا دے اس دعا کے اندر ہزاروں دعائیں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آج کے قرآن بنا دے ناشر قرآن بنا دے اور جو ہے قرآن کا عشق و جنون نصیب فرما دے کہہ رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ آئے سدا کر چلے نیت تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وافر ادا ونان الحمد رب العال